رحمن الرحیم اللّہ صلی اللہ علیہ وحمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شبح الغ شب اور باقی تمام سامع خارن گرامی برادران سب کو شمح سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر آج جو ہے چھ سو تین سو پندرہ ہیں چھ سو ترہتر دعوت شریف کے شروع سے ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے اور تین سو پندرہ اوراد فتح کی اوراد فتح میں ہم لوگ اسمال حوسنہ میں سے اس مقدس نمبر انیس یا رزاق ہو اس سلسلے میں یا رزاق کی جو لغوی معنیٰۃ و جہات آپ لوگوں تک پہنچا دیا اور آج جو ہے اس کے دوسرا عنواں یعنی الرزاق جل جلالو قرآن پاک نے اس مقدس قرآن پاک میں کتنے مقامات ذکر ہوا ہے موارد میں اور ان میں سے مختصر جو ہے کچھ ہوا آیات جو ہے آپ لوگوں کے خدمت میں پہنچا دوں گا جن میں یہ اس مقدس آ چکا ہے ان میں سے پہلی آیات جو ہے جو قرآن پاک میں اس عیشمقدس آیا ہے یہ ہے کہ ان اللہ و الرزاق کو ذو ذوال المتین وہی سمقندس الرزاق آیا کا ین ان اللہ الر الرزاق کو ذو ذوال المتین یہ سرِ زاریات نمبر اٹھاون فائیو ایٹ یعنی یقیناً اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہوزاق غلقوت المتین بڑی پائیدار طاقت والا ہے قوت المتین متین یعنی مضبوط طاقت ہنج پائیدار طاقت والا ہے المتین اور المتھان مت پیر کے دونوں حصے جو ریڑھ کی ہڈی کے ارد گرد ہوتے ہیں ہاں جے پیٹھ کے دونوں حصے پیٹ کے دونوں حصے جو ریٹ کے عرجی آر کے ارد گرد ہوتے ہیں اور تشبیہ کے طور پر سخت زمین کو المتین کہتے ہیں مت نہ تو کسی کے پیٹ پر مانا ہاں جہ متن تو ہو جب بولتے ہیں یعنی کسی کے پیٹ پر میں نے مارا تو متنون مضبوط پش والا ہونا متن عرب بولتے ہیں مضبوط پش والا ہونا اور مضبوط پش والے آدمی کو متین کہا جاتا ہے عربی لغت اسی سے حبل المتین کا محاورہ ہے جس کے معنی مضبوط رسی کے ہیں حبل المتین مضبوط رسی کے پرانے باغ میں انَََ اللہ ہو رضا کز القوطن متین سر زاریہ جو ہے سر نمبر اکاون عید نمبر اٹھاون یعنی خدا ہی تو رزق دینے والا زور آور اور مضبوط ہے مردہ راغب میں یہ توجہات لکھا ہے تو معنی یہ بن جائے گا کہ انَ اللہ رضاق ضلع قوت یعنی خدا ہی تو رزق دینے والا زور اول اور مضبوط ذات ہے تو تفسیر نمونے میں بھی المتین کے یہی معنی ذکر کیے ہیں کہ ریٹ کے ہڈی کے دونوں طرف جو مضبوط عضولات ہیں یعنی چھعا جسے ہم بَتی میں چھا بلتے ہیں چھوا بولتے ہیں جو مضبوط عضلات ہیں جو کہ انسان کے پیٹھ کو مضبوط کرتی ہے اور ہر قسم کی باری بوش وغیرہ اٹھانے کے لیے انسانی پیٹھ کو بہت طاقت و قوت بچتے ہیں تو اس کو جو ہے ان مضبوط عضلات کو متین کہا جاتا ہے لغت میں غلطی میں اس کو چھا بولتے ہیں ہاں جی دونوں طرف فیریٹ کیا لکھے اسی مناسبت سے المتین بیمانی قدرت و قوت کامل آئی ہے ہان متھی جو ہے بے بیمانی قدرت و قوت کامل کے معنی میں استعمال ہوئی اس وجہ سے اس کا ذکر عالمتین کا بعد آج کل میں ذو القوہ جو عشاہیت میں القوت قوت المتین ذوالقوہ کے بعد بےعنوان تاکید ہے کیونکہ ذو القواہ اللہ تعالیٰ کی اصل قدرت کو بیان کرتی ہے خدای صفان اللہ کل شعین قدیر ہے اصل خود بیان کرتی ہے اور متین کمال قدرت الہی کو بیان کرتے ہیں متین جو ہے کمال قدرت الہی کو بیان کرتے ہیں اور جب یہ ذوالقبۃ المتین اسم مقدس ارضا کے ساتھ آئی ارزا ذو القوت المتین اور یہ بھی شغ مبالغہ ہے تو یہ جو ہے اس حقیقت کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روزی دینے پر نہایت توانائی اور تسلط رکھتا ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ اپنے ماں بندوں کو روزی دینے پر نہایت توانائی اور تسلط اور قدرت رکھتا ہے اور وسیع کائنات کے ہر گوشے میں اس وسیع کائنات کے ہر گوشے میں دریاؤں کے تہ میں پہاڑوں کے چوٹیوں میں چوٹیوں اور دامن میں ایسے پتھروں کے اندر جو سمندروں کے تہ میں ہیں قرات آسمانی کے ہر مقام و منزل میں موجود ہر ذی روح کو اس کے شان کے مطابق روزی بہم پہنچا روزی پہنچانے پر قادر ہے اللہ تعالیٰ کے ذات جو ہے اور تمام موجودات عالم اسی رزاق جل جلالہ جل جلال شانو کے دسترخوان پر جمع ہیں سبھی وہیں سر دکھ پاتے ہیں لیکن وہ ذات پاک سب سے بے نہاز و غنی منقش ہے تو اس لحاظ سے یہ مفہوم جو ہے جب ذو جو ہے ہاں جی رضا کے ساتھ ذوال المتین کا لفظم ہو جاتا ہے تو اس میں نہایت ہی ایک جھامع مفہوم پیدا ہو گیا ہاں جی مفہوم میں آپ جذا پر غور کرے تو بہت خوبصورت مفہوم تفصیل نمونہ میں سکی ذل میں یہ سایت سے جو ہے ذوال المتین و رضاق ذوال قوت رضاق خود موبائل کا سیوا ہے اور متین بھی جو کا ہے موبائل گرے کا سیوا ہے ذو القوہ ساو قدرت تو ان سب کو ایک ساتھ جمع کرنے سے جو ہے یہ مانا سامنے آ جاتی ہے تو جو ہے ہاں جی جب ذوالقوہ جو ہے ذوال قوت المتین اس مقدس ارضا کے ساتھ آئی ہیں اور یہ بھی سگے مبالغہ ہے ارزا بھی اور قلعہ بھی تو یہ اس حقیقت کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روزی دینے پر نہایت توانائی اور تسلط رکھتا ہے اور وسیع کائنات کے ہر گوشے میں وسیع کائنات جس کامیاں شروع آخر کا کسی انسان کی بس کے بعد نہیں اس کے بارے میں معلومات کر سکیں ہم تو اسی سب سے نیچے نچلے آسمان کے نیچے رہتے ہیں ہاں اس میں بھی ہماری معلومات بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں باقی سات چھ آسمانوں کے پہ کیا خوش ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں تو اور جو ہے ہاں جی اور وشی کائنات کے ہر گوشہ میں دریاؤں کے تہ میں پہاڑوں کی چوٹیوں اور دامن میں ایسے پتھروں کے اندر جو سمندروں کے تہ میں پتھر سمندر کے پہ میں اس پتھر کے اندر قرات آسمانی کے ہر مقام و منزل میں موجود ہر زیروح کو اس کے شان کے مطابق روزی بہم پہنچانے پر قادر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اور تمام موجود عالم اسی رضا جل شانو نو کے دسترخوان پر جمع ہیں سبھی وہیں سے رزق پاتے ہیں لیکن وہ ذات پاک سب سے بے نیاز و غنی منلق ہے اس سے زیادہ عظمت آپ کے سے جو ہے ہاں اللہ تعالیٰ کے اس سے زیادہ عظیم شان و منزلت اور کیا ہو سکتے ہیں عظیم تو قرآن پاک میں پانچ مقامات پر خیر الرازقین ذکر ہوئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں خیر الرازقین ورز نا وانتا خیر سورہ سر معاہدہ نمبر ایک سو چودہ تجمہ اور اے اللہ تو ہمیں رزق عطا فرما اور بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے یہ آج جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے اللہ کے حضور معاہدہ کے نزول کے لیے جو دعا فرمایا تھا اس دعا کا حصہ ہے وہ اس میں جو ہے آخر میں آپ نے فرمایا کہ جو ہے ربن حنظل علیہ نماعط الطمن سماعت تخن الانا عید الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََلََََََََََََََََََََََََََََََ واخرن وا کا ورزن ون تخ خیرالرضقین اس دعا کے آخر میں یہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو خیر کے خیر الراضقین کہ خیر پکارا ہے اور سیر الرازقین سے ذکر مانگ ہے اور دوسرا جو ہے وہ یہ پانچ مقامات کا خیر رازقین اللہ نے خود کر فرمایا دوسرا جو ہے وہ ان اللہ اللہ و خیر الراضقین یہ سورحش عائد نمبر ستاون 58 میں یعنی بلا شبہ اللہ تعالی ہی بہترین روزی دینے والا ہے وِن اللہ بلا شبہ بلا شک شبہ اللہ ضرور وہ اللہ خیر الراقین رزق دینے والوں میں سب سے بہترین رزک دینے والا باقی موجودات تو ان کے پاس رزق ہے ہی نہیں ہر کسی کے پاس کچھ ہے تو اسے اللہ کا دیا ہوا ہے سب اسی کا محتاج ہے ہاں جی وہ نہ دے دیں کسی کے پاس جو ہے ایک روٹی نشور گندم کا ایک دانہ کو پیس کر اس کا ذرہ بھی اگر اللہ نے دیں تو کوئی اس کا مالک بھی کوئی اس کا کو حاصل نہیں کر سکتا رزک ایسی چیز ہے تیسرا جو وہ خیر الرازکین سرحِ مومن عید نمبر بہتر میں ہے اور بلا شبہ وہی ذاتی بہترین رزق دین دینے والا ہے چوتھا وماں امن فقت منشن فاو اخلق و بخیر الرازی <ورازكِن> یہ سرہ صوایہ نمبر انتالیس ہے اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہ اور دیتا ہے نہ دینے دے رہے بندے تم میرے رضا کے لیے جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ جو ہے اس کی جگہ اور دیتا ہے اور وہ بہترین رزق دینے والے ہو گئی کہ اس کی علت ہے چونکہ وہ بہترین رزق دینے والا ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی تو ہے نہیں اور نہ اس میں کوئی بغل لہذا بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے اس کے سے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہیں اللہ اس کے جو ہے فوراً اس کا جو ہے بدلہ اس کو دے دیتے ہیں اس کا بدل جو اس کو فوراََ دے دیتے پانچواں جو قلم اللہ خیر من اللہ میں تجارہ واللہ خیر الرازکین یہ سورہ جماعت نمبر گیارہ ہیں جو کچھ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے کئی بہتر ہے اور اللہ بہترین رزق دینے والا بول کے تو معند اللہ جو اللہ طاعت بندے کے چاہیں بدعن کر ثواب اجرت میں نیک کاموں کے بدلے میں وہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس اللہ سے اور تجارت سے وہ خیر الراضقین ہاں جی واقع شاید کے بارے میں مشہور جب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ سمجھو آپ ایک دفعہ جمعے کا خطبہ فرما رہے تھے تو کوئی تجارتی قافلہ آ گیا تو وہ ڈول کے ساتھ آتے تھے اس زمانے میں تو آپ خطبہ دے رہے تھے تو کچھ حصاب جو ہے آپ کو اکیلا چھوڑ کر جو ہے اس خرید و فروخت کے لیے نکلا اللہ تعالیٰ نے اس خود المسانوں کے منہ کو ڈانٹا مذمت کیا اور فرمایا جو ہے تم اللہ کے رسول کو تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو جو اللہ نے تمہیں رسول اللہ کے خطبہ اور آپ کی واد النصیحت سننے میں جو حاضر اور ثواب ہے وہ اصلاً اس تجارت سے حاصل ہونے والی فائدے سے کہ ساتھ اصل قابل مقاصہ ہی میں احتجاج حضر سے کہ کوئی حیثیت کی نہیں ہے جو اللہ کے رسول کی واضح نہ سچ سننے میں ہے اور فرمایا اللہ خیر الرازقین ہاں تم اس طرح نیا جو ہے رزق نہیں کما سکتے اللہ دیں گے تو, تو کما سکے گا تو توضیعین آیات مجیدہ میں اللہ تعالیٰ کو نہ صرف رازق جو ہے کہا بلکہ خیر الراجین کرا دیں پانچ شھ پانچ حیاتوں میں یعنی سب سے بہترین رزق دینے والا کمیت و کثرت و مختلف انواع و احسام کے لحاظ سے بھی اور کیفیت کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو نعمتیں خلق فرمایا ہاں جی فرمایا ہے اس سے بہتر اس سے بہتر کوئی نہ بتا سکتا ہے نہ پیدا کر سکتا ہے معلومات جو ہے ہاں جی اولن تو معلومات اولن تو کوئی نعمت حلق کر ہی نہیں سکتا معلومات حلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کسی چیز کو پیدا کرنا عدم سے وجود بتانا سان جو کچھ بندوں کے پاس ہیں سب اللہ ہی کا ہے اسے کا آتا کردہ ہے بندے جو ہے صرف ترکیبات کے ذریعے مختلف جو ذائقے والے چیزیں بناتے ہیں ہاں جی فلان کو فلان سے ملا کے چاول میں ہاں جی پلاؤ بنا کے بریانی بنا کے اور کیا کیا بنا کے ہاں جی مولا کی بنائی ہوئی چیزوں سے مختلف ترکیبات یا ایسے چیزوں کو زیادہ خوش ذائقہ تو بنا سکتے ہیں نہیں یہی ہنر میں اللہ کا سکھایا ہوا ہے اور اصل چیز میں اللہ ہی کا دیا ہوا, ہوا ہے لہٰذا جو ہے بندے صرف ترکیبات کے ذریعے مختلف ذائقے والی چیزیں بناتے ہیں کہ جن کا اصل ذائقہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اللہ تعالیٰ خیر الرازقین ہیں جو دوسرے الفاظ میں وہ رزاق ہے کیونکہ خیر الرازقین ہی رزاق ہو سکتے ہیں اور رزاق ہی خیر الرازقین ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے پرانے پاک میں تعریباً ایک سو سولہ موارد پہ مادہ رزق ذکر ہوا ہے جن میں سے اکثر اللہ تعالیٰ ہی کے رازق ہونے کو بیان فرماتا ہے اور اسی ذات اقدس کا رزق تمام موجودات عالم کے لیے عام ہونے کا بیان ہے تو ان کی توضیحات انشاءاللہ ہم آنے والے درسوں میں کریں گے اچھا